اللہ الرحمٰن الرحیم اور او خوراک بانی مسلم اللہ صلاح صاحب اللہ دین اون یوراً او منعق معمولی حق بیان قدرے کی دقی